الرحمن الحمۃ الرحمہ صلی اللہ وحمد اللہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سوال علیہ <سؤال> اور باقی تمام سامع سلامت کرتے ہیں گرامی ہمارے سلسلے دائز کتاب دعوات شریف میں سے ہے درخت نمبر ایک سو ایک اور اوراد خمساہ کا درخت نمبر 28 ہے ٹونٹی ایٹ اور ہماری دعا جو ہے دعا ظہر میں, حمسہ میں, زہر میں اولاد حمسہ میں دعاء ظہر میں کہ اولاد ہمسا اور دعا تشف کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہر ٹائم کا پڑھا جاتا ہے اس میں سے ظہر کی دعا ظہر کی دعا کے کل جو ہے اصل دعا کا آپ لوگوں کو تھوڑا توجہ دیا تھا کہ بص الرحمن الرحیم اللہ مربنٰۃنا دنیا حسن تو وکیل حرت حسن وقین الم المۃن والا اللّہ رحمۃ الرحم الرحمین اللہ مربنٰۃن اللہ میں دنیا میں عطا فرما حسن بلائی ہر طرح کے بلائی اچھا یاں ہاں جی اور بھی لحرت اور کل آخرت میں بھی ہر طرح کی بلائنگ اور آخرت کی حسن سے مراد جو ہے جنت ہے ہاں جی کہ وہاں گہرا چونکہ جنت ہر کے حسنات سے بڑھا ہوا ہے بلائی سے بھرا ہوا ہے دنیا میں حسن سے مراد جو ہے وہ تمام چیزیں وہ تمام نعمتیں جو انسان کو خوش کرتی ہے وہ نعمت جو خواہ انسان کے نفس سے مربوط ہو اس کے جسم سے اس کی اچھی حالتوں سے مربوط ہو جو انسان کو خوش کرنے والی ہر چیز کو ہنسنا سے تعاویر کیا ہے ہاں جی لغت میں ہنسنا نیک کام نیکی بلائی فائدہ مند چیز نیک عمل صدقہ اعلیٰ صفات ہاں جی نعمتیں ان سب کو ہنسنا کا تو ربنعات حسن وقن رضا ونہ اللہ من جہنم کی عذاب سے بچا ہاں جی کے عذاب سے بچا اور حامی واشر نمالمتقین والا اور اللہ میں معشور فرما کل قمند میں اکٹھا فرما پرہیزگاروں کے ساتھ اور نیک و کے ساتھ برحمت گیا یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کیونکہ یہ اس میں لفظ حسنہ آیا ہے جو حسنہ کا معنی یہ فرمایا اور بلائی اور ہر وہ تمام چیزیں جو انسان کو وہ تمام نعمتیں جو انسان کے لیے انسان کی مزاج کے لیے طبیعت کے لیے اچھا لگے یعنی اور اس کے لیے فائدہ مند ہو مفید ہو ان تمام چیزوں کو ہنسنا سے تابر کے ہاں دنیا میں اور اہروی اور اہروای جو ہے حسنا سے جنت ہے کیونکہ جنت میں وہ تمام حسنات موجود تھے جو انسان کے دل کو خوش کرنے والی قرآن فرمایہ خود جنت کے اندر وہ تمام چیزیں جو انسان کا جو ہے ایسی عظیم نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنا ہیں جی نہ کسی دل میں سوچ آیا اس نعمت کا اور کہا ما تشتہل الفظ و رضون وہ تمام نعمتیں جو ان کے نفس خواہش کرے اور نگاہیں اس منظر کو دیکھنا پسند کرے تو وہ تمام نعمتیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رضا منزی اور محمد وعال محمد کے انبیاء رسول شدہ صلیح شفاعت اور ان کی ہم نشینی صالح بندوں کی ہم نشینی تو یہ تمام عظیم نعمتیں جنت ہیں تو ان تمام نعمتوں کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ لفظ حسنا اور یہ دعا اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کا کئی جگہوں پر تو میں چند آیات آج کے درس میں اسی دعا ظہر کی دعا کے حوالے سے آپ کو پیش کرتا ہوں ان میں سے خاص طور پر ایک دعا جو ہے یہ ہش کے موقع پر ہاں جی حش کے موقع پر طواف کرتے والا نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے ہاں جی حش کے عملیات کے اختتام پر اور وہاں قرآن باغی کے اندر یہی دعا دیا ہوا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ یہ دعا کرتے ہیں کچھ کوئی اور دعا پڑھ لیتے ہیں کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات طلب کرتے ہیں اور کچھ جو ہے صرف دنیا میں ہنسنا طلب کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ صرف دنیا میں ہنسنا طلب کرتے ہیں دنیا کی بلائی اللہ سے مانتے ہیں تو ہم دنیا میں ان کو کچھ دے دیں گے آخرت میں ان کا ہاتھ خالی ہوگا ان کو کچھ نہیں ہوگا ہاں جی اور لیکن جو لوگ دنیا میں بھی ہنسنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہنسنا چاہتے ہیں ان کو ہم ان کے نیک امال کے مطابق ان کو دے دیں گے ان کو جہن میں ان کے سے بچائیں گے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ صرف ہے آخرت میں ہنسنا چاہتے ہیں ان کی توجہ شرا آخرت کے حسنات پر ہے ہاں اللہ تعالیٰ سے اسی کے اس کے ہم مغم سر آخرت کے حسنا ہیں تو اللہ ہم آتے اس کو ہم جو ہے آخرت میں بھی دے دیں گے پلس دنیا میں بھی ہم اس کو گے دنیا ہم اس کو بے مانگے دیں گے دنیا میں ہنسنا ہم اس کو بے مانگے دے دیں گے تو یہ حسنہ یا آخرت جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے دنیا حسن آخرت دونوں میں تو یہ ہنسنا انتہائی مختصر اور جامع لفظ ہے اس میں آپ کے زندگی کے تمام آئسائشیں خواہ روحانی ہو خواہ جسمانی ہو نفسی ہو ان سب کو آپ نے اسے ایک لفظ حسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مانگا ہے اور ہاں جی اور دنیا کی بھی تمام حسنات جو آپ کو بھلا لگتی ہیں اچھا لگتی ہیں اور آپ کے لیے مفید ہے فائدہ مند ہے نف و ہاں جی اور نعمتیں ہیں جو وہ نعمتیں جو حل لحاظ سے فائدہ مند ہیں وہ بھی طلب کرتی اس لفظ حسنہ کے ذریعے سے کیونکہ ایک جامع لبس ہے اس کے تجمہ لغات القرآن نے یہی کیا راگیشفان نے وہ تمام نعمتیں جو انسان کے دل کو انسان کو اچھا رہا سنا یو ابر بیا انکل ما یسر ہو میں نعمتیں وہ تمام چیزیں جو انسان کو خوش کرتے ہوئے نعمتیں وہ نعمتیں جو انسان کے نفس کو پہنچے یا جسم کو یا اس کی اچھی حالتوں کو اور سیاح اس کا ذد ہے جو جو ہے ہاں انسان کو برا لگنے والی چیزیں انسان کے نفس جسم میں پسند نہ آنے والی تمام چیزوں کو صحیح آسطاور کے خواہ و گناہ ہو خواہ دوسری بیماری بیماریاں ہوں کچھ بھی ہو تو یہ دعا جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ایک تو سرح بقرہ نمبر دو سو دو دو سو ایک میں ہے یہ دعا یہ بالکل یہی دعا بالکل جامع شکل میں موجود ہے اللہ فرمۃِمین ہوں میں یہ کھلو یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہوئے دعا کرنے والے لوگوں کو دو گروہ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جو ایک گروہ ہے ایک غروب ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانتے ہیں یعنی اللہ دنیا میں حسنا مانتا اللہ میں ہم ان کو دنیا دے دیں گے اور اللہ خلاک الحمف اللہ فی آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن امین ہمان یا انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسے اس طرح ملاد یہاں مومنین ہیں مومن وہ لوگ ہیں جو ان میں سے ایسے لوگ ہیں یعنی مومنین جو کہتے ہیں اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہوئے رب نت نہ دنیا حسنہ اے اللہ ہمیں عطا عطا فرما دنیا میں حسنا ہر طرح کی بلائیاں اور نعمتیں وہ ہمیں عطا فرما ہمیں جو ہے ہماری ذات کے لیے دنیا حرت دونوں میں پسند آنے والی ہمیں جو ہے محیط تمام حسنات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور بھی آخرات اور آخرت میں بھی عطا فرما اللہ فرماتے ہیں خوش مومن بندے سے جو یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسناتا فرما بناتے نہ دنیا حسن تھا وفی الحرت حسنا اور کل قیمت میں بھی ہمیں حسناتا فرما اور وقن اضاء بنا اور اے اللہ ہمیں بچا اذا جہنم کی عذاب سے جہنم کی تکلیفوں سے اور سزاؤں سے نعر ہم جہنم ہی کے من میں تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دنیا میں بھی حسنا طلب کرتے ہیں، مانتے اور آخرت میں بھی ہنسنا مانتے ہیں اور جہنم کے آگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں لہرت الا کے نصیون۔ ان کے لہے ان کا وہ حص میں ان کا حصہ ماں کا ثبو جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ سے ہنسنا مانگا اور ہنسنا کے حصول کے لئے شو و روز کو رہا تو ہم ان کو ان کا حصہ دے دیں گے وہ اللہ و اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اس مبارک عائد میں ہاں جی بالکل ہماری ہی ظہر کے دعا کا صرف آخری حصہ نہیں ہے باقی پورا پورا آ گیا کر ہم بنا آتے نہ خل دنیا سے نت وکیل آخرت حاصل ہو یہ صرف آخری پیراگراف نہیں ہے واشنعت و اللہ باقی پوری دعا اس قرآن پاک میں آیا ہے چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی مدح کرتے ہوئے ان کی اس دعا کو پسند کرتے ہوئے ان کا دعا قرآن باغ میں نقل فرمایا اور بناتن دنیا سے تو حالت الحال تصن وقین حضابرنات اس وجہ سے جو ہے ہمارے بزگار دین نے جو ہے یہ دعا ہمیں نماز کے دوران پڑھنے کا ظہر کے وقت پسند فرمایا اور ذکر فرمایا اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن سے ماخوذ اور این قرانی دعاؤں میں سے ہیں جو ہم ظہر کے وقت پڑھتے ہیں اور اس طرح سوریہ بقرا نمبر دو سو میں بھی ہے حمیانناس مقلو یہ دوسری غروہ ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانتے ہیں آخرت نہیں مانتے ہیں صرف دنیا میں حسنہ مانتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ حرمت حمین الناسی اعدم بدو سے لوگوں میں سے کچھ تو ایسے میں یقلو ربن آتن خد دنیا اللہ ہمیں صرف دنیا میں دے دے ہمیں دنیا دے دے اور دنیا میں دے دے تو اللہ حرمت بول جو صرف دنیا میں جو ہے دنیا طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاں جی یاحت حسن کلحس وزیر نے کیا اللہ حرمن النا سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یا قلب عاتنفی دنیا اللّہ ہمیں دنیا میں دے دے تو اللہ حرمۃ ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے لیکن وہ ماں اللہ فل من خلاق لیکن نئی آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی حصہ آخرت میں وہ تمام بلائیوں سے معروم ہوں گے ہاں جی وہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑھتے ہیں اور آخرت اللہ سے طلب نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا ہم دنیا میں دیں گے لیکن عبامہ اللہ فلاحت اور نہیں اس کے لیے اللہ خلاف کچھ بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا تو یہ بھی جو ہے اس دعا کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ان لوگوں کی دعا کو نے پسند نہیں پھر اس کی مذمت کی سیاحت کے اندر اس اوپر والی دعا کو جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سے حسنہ منگا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کیا اور یقینی بات ہے یہ بندہ اس طرح دعا کرتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے وہ صرف زبان سے دعا نہیں کرتا ہے بلکہ عملہ بھی وہ حسنہ کرنے کی دنیا میں نیکیاں کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی ہر قسم کے گناہ جو انسان کو جہنم میں پہنچ جاتے ہیں زن گناہ میں تو یہ بندے مومن ہنسن کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں عطا سر عرف عائد نمبر ایک سو چھون میں ہے اللہ دعا, دعا کرتے مومن کہ وقت تب لانا فی حاض دنیا حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ لکھ دے وہیل آخرت اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہنسنا لکھ دے اس دعا میں بھی دنیا میں بھی حسنا مانگا ہے اور آخرت میں بھی حسنا مانگا اس دعا میں اللہ کے درگاہ میں مومن ہوں دعا کا اے اللہ میں دنیا میں بھی حسنا لکھ دے یعنی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنا عطا فرما ادن حجنا لکھ اللہ ہم تیری ہی طرح رخ کرتے ہیں اور توسیع سے ہم اعداد چاہتے ہیں تو اس دعا میں بھی دنیا میں بھی حسنا مانگا آخرت میں بھی حسنا مانگا ہے جو کہ ہمارے ظہر کی دعا کے اندر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جو ہے عائل نام معلوم ایک سو ساٹھ میں جو لوگ حسنا لے کے آتے ہیں دنیا کے اندر سے اللہ سے حسنا کی توفیق کی دعا بھی کرتا رہا دنیا میں ہنی ہر جن کے نیک اعمال کے انجام دہی کے توفیق بھی مانگتا رہا عملن بھی کرتا رہا تو اللہ فرماتے ہیں جو لو ہمارے پاس حسنیں لے کے آئیں گے تو ہم اس کے ایک حسنے کو دس حسنا دے دیں گے اس کے ایک ایک حسن کو ہم دس دس حسنا دیں گے اور اسی طرح اس کی بخشش کا بہت بڑا سامان ہوگا تو من جا الحسنت یہ سر ان انعام آید نمبر ایک سو ساٹھے اللہ ہیں جو شخص حسنا کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا یعنی نیک اعمال کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا اعمالِ صالحہ کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا اچھے عقائد کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا ہاں جی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمارے پاس یہاں ہسنا ان معنوں میں ہے تو فلح و اشرم صالح تو اس کے لیے ہے اس کا دس گنا اس کے ہر حسنے کا ہم دس گنا اس کو اجیے دے دیں گے تو حسنا وہ عظیم چند جو دعا ہمارے دعا میں آ گیا عظیم گرامی یہ حسنہ دنیا حرت دونوں میں اللہ سے ہنسنا منگا ہے چار سے عذاب کے بچنے کی دعا کی ہے مطینہ کے ساتھ ہم نے شینی کی دعا کے دعا بہت اہمیت رکھتے ہیں آزاد نگرہ اس دعا پر اللہ نے قرآن میں بہت چاہتے ہیں یہ تو میں نے صرف چھ آتے ذکر کیے ہیں بہت سے آتے قرآن باغ میں موجود ہیں جس میں مومنوں کے ان مومنوں کی مدہ ہوئی جو دنیا میں حسنہ اللہ سے دنیا اور آہرت دونوں میں حسنا چاہتے ہیں دونوں میں اللہ سے ہنسنا کی دعا کرتے ہیں اور دنیا میں ہنسنا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ حسنا انجام بھی دیتے ہیں. یعنی نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں ہاں جی برے اعمال سے اجتناف کرتے, کرتے رہتے ہیں سیاح سے وہ اجتناف کرتے رہتے ہیں حسنات وہ انجام دیتے رہتے ہیں جس کے نظر میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایک ایک حسنے کو دس دس حسنا عطا حرماتا ہے. اس طرح جو ہے ایک اولاد بریان میں یہ سور یہ سجدہ میں ہے یا حمیم سجدہ میں ہے ہاں جی اور ساجب حرمت اللہ تص طویل حسنت ولا سیاح یا اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہاں اخلاقیات کی طرف رفتار اچھے رفتار اور برے رفتار اچھے کردار اور برے کردار کے کی بارے فرماتے ہیں اچھے اخلاق برے اخلاق ان کو حاسنہ سے تعبیر کے سیاح سے رحمتہ اللہ تص طویل حسنت وال سیاح ہرگز حسنہ اور سیاح برابر نہیں ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق ہرگز برابر, اور ہرگز برابر نہیں ہے یعنی حسن اخلاق اور سیاح اخلاق ہرگز برابر نہیں اِس لئے اللہ چونکہ حسنہ افضل ہے ہاں جی اس اضاء الرحمت عط ہے یا حسن آسن رازم رابط تو آپ کے دشمن جو آپ کے ساتھ برائنگ کرتے ہیں اس کا جواب آپ آپ جو ہے حسنہ کے سر کرو اس عمل کے ذرا کرو اس اخلاق کے ذرا سے کرو اس رفتار کے ذرا کرو جو احسن ہے فرماتے ہیں اگر ایسا کریں گے برائی کے جواب اچھائی سے دیں گے صحیح آ کر جواب سے دیں گے تو کیا ہوگا فیض الذیب نہ کواب نو عداوت و اشانک وہ شان جس کا آپ کے درمیان دشمنی ہے کان ولی ہمین تو وہ گرم دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو وہ دشمنی دستی میں اگر آپ نے صحیح آ کر جواب سے دے دیا اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہ توفیق بھی دے دیا تو اللہ فرماتے ہیں تو یقیناً جو ہے فائدہ اس کا دنیا ہی کے اندر ہی ہوگا تو وہ شاعر جس کا رابطہ میں دشمنی ہے وہ آپ کا گرم دوست بن جائے گا پھر اللہ ہیں یہ صفت برائی کا اچھائی سے جواب دینے کے یہ نیک صفت یہ نیک حصلت عمای اللہ کا اللہ جن یہ نیک حصلت برائی کا اچھے سے جواب نہیں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا مگر وہی اللہ جن کا اللہ نے صبر کے توفیق سے نوازا ہے ہمای اللہ اور یہ عمل یہ برائی کا اچھائی سے جواب دینے کے یہ سیرت اختیار نہیں کر سکتا یہ کردار اور اخلاق مگر وہ لوگ اللہ جحج نظیم جن کو اللہ نے اپنے فضل کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے تو عظا نگنامی یہ حسنا جو ہمارے ظہر کی دعا میں آیا ہے حسنا ایک جامع چیز ہے دنیا کی دنیا کی دنیا کے تمام خیر اور بلائی انسان کے زندگی کو ہر لحظ سے ظاہری باتیں ہر لحاظ سے آسائش پہنچانے والی پرسکون کرنے والی تمام نعمتوں کو حسنا کا ہے اور جو ہے آخرت کے میں بھی جو انسان کو ہر طرح کی آرام و راحت ظاہر باتیں ہر آرام و راحت پہنچانے والی چیزوں کو حسنا کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی مدح کی جو اللہ سے دنیا سے آخرت دونوں میں حسنا مانتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ نے مذمت کی جو صرف دنیا میں اللہ سے حسنا مانتے ہیں آخرت کے لیے نہیں مانتے اللہ صرف دنیا مانتے آخرت نہیں مانتے ہیں ان کو اللہ خرما ان کے نقمت میں خوش نہیں ہے صرف دنیا ہی ہوگا تو میں دعا کہتا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آحرت دونوں میں حسن عطا ہوما اور ہم سب کی اس مبارک دعا کو جو ہم کے وقت پرا کرتے ہیں اور اس دعا کو ہم سب سے قبول اور معور ہورما اور ہم سب کو دنیا اور آحرت دونوں میں حسن عطا ہوما یا رب العالمین